الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و امامنا و قدرتنا و اسواتنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ و وعلى كل من تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد حضرات علماء احترام معدز مندوبین اور قابل احترام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے یا آج کے اس اجتماع میں شرکت کی توفیق ہو رہی ہے جو ہم سب کے بزرگ عالم اسلام کی مایا ناز شخصیت اور سارے عالم اسلام کے ہر العزیز اور محبوب رہنما حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی قدس اللہ تعالی فراہ تذکرے کے لیے منعقد ہو دنیا میں بہت سی شخصیتیں بڑی بڑی شخصیتیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں لیکن ایسی شخصیتیں جو اللہ جلالہ کی طرف سے القیت علیہ کا محبت امنی کا مظہر ہو جن کی محبت عالم اسلام کے ہر گوشے میں ہر طبقے خیال میں ہر ہر مسلمان کے دل میں اس طرح رچی اور بسی ہوئی ہو جیسے کہ اپنے کسی عزیز ترین مشفق باپ کی محبت انسان کے رگوں پہ میں سرایہ کی ہوئے ایسی شخصیتیں دنیا میں خال خال وجود میں آتی ہیں اور ان کا دنیا سے اٹھ جانا بھی عام آدمیوں کی طرح اٹھ جانے کی طرح نہیں ہوتا ان کی جدائی کی ٹیس ہر شخص اپنے دل میں اسی طرح محسوس کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ جتنا ایک گھر کا کوئی فرد محسوس کر سکتا ہے میں اس سمپوزیم کے ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں شمولیت کی دعوت دے کر مجھے اس سعادت سے نوازا اللہ تعالی ان کو اس کی بہترین کا فرمائے صبح سے آپ اسی ایک موضوع پر مختلف حضرات کے افکار اور خیالات سن رہے ہیں اور یہ بھی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی محبوبیت اور حرد عزیزی کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے کہ صبح سے یہ وقت آ چکا ہے اور بسا اوقات مقرر باتیں بھی کہی جا رہی ہیں لیکن کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہوا دکھائی نہیں یہ اللہ جلال کا جو خاص انعام حضرت مولانا پر تھا اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ اس کے معنی میں پیش میں اس وقت میں ان باتوں کو دوہرانے کے بجائے جو پہلے مقرر حضرات ارشاد فرما چکے ہیں مختصر طور پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے با مقصد اور نتیجہ خیز تعزیتی اجلاسات کا ایک طریقہ دنیا بھر میں چلا ہوا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تذکرے کے لیے تعزیتی اجلاس منعقد کیا جاتا ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے برادر گرامی قدر مولانا سلمان صاحب نے ارشاد فرمایا میں شک یہ بھی ایک جانے والے کا حق ہے کہ اس گرو محاسنہ کی تعمیل ہے جو اس کے محاسن و منا بیان کیے جائیں لیکن اللہ تعالیہ دل تل نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا پابند بنایا اور جس دین کے ذریعے اللہ تلال دل نے ہمیں آپ کو اعزاز ادا فرمایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسمیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے کسی بھی معاملے کی روح اور اس کے اصل مقصد پر زور دے اس روئے زمین پر کوئی صدمہ کسی کی بھی جدائی کا بم اتنا زبردست پیش نہیں آیا جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ صحابۂ گرام کو دیکھا یہ وہ صحابہ گرام تھے کہ اگر کسی جانے والے کی موت کو موخر کرنا کسی بڑی سے بڑی قربانی کے ذریعے ممکن ہوتا تو ان میں سے ہر ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں نچھاور کرنے کے لئے تیار لیکن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور جو محبت کرنے والے تھے وہ یہ کہتے رہ گئے کہ سرکار اس دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے جو شخص یہ کہے گا میں اس کے گدر اڑا دوں گا لیکن سیدنا ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حال یہ تھا کہ جب جاء رسول اللہ يدخلون و راعط انافید افواجہ کی صورت نازل ہو رہی ہے اس وقت تو سب لوگ خوش ہو رہے پورے مجمع میں ایک بوڑھا ہے جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور وہ ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی اس واسطے کہ اس وقت اس آیت کی تفسیر کا صحیح ادراک پورے مجمع میں صرف ایک ہی شخص کو تھا اس کو پتہ تھا کہ جب یدخلون فی الدین اللہ ہی افواجہ ہو گیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ کی بے کا مشن پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ رہا ہے لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا کہ یہی شخص تھا جس نے ممبر پر کھڑے ہو کر ان لفظوں میں خطاب کیا من کان یابدو محمد محمد وہ من کان یابود یابد اللہ فن اللہ حی اللہ یمور جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد لفظ یہ ہے کہ محمد کو موت آ گئی اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی و قیوم ہے وہ کبھی نہیں مرتا تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے مجمعین رسمی استماعات رسمی تعزیتوں رسمی جلسوں کے انعقاد کے بجائے ان میں سے ہر ہر شخص نے اپنی یہ ذمے داری سمجھی کہ جو پیغام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جس دعوت کی خاطر آپ کو بھیجا گیا تھا اس دعوت کو لے کر آگے چلنا اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے چنانچہ انہوں نے سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی تعزیتی اجلاس ہونا پسند لیکن آپ کے مشن کو دنیا سے آخری حدود تک پھیلانے اور پہنچانے کا فریضہ اس طرح انجام دیا کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے اس کے بعد دی جائے تو آج بے شک اپنے محبوب رہنما کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم لوگوں کی سعادت ہے لیکن جیسا مولانا نے بالکل بجا طور پر فرمایا مولانا سلمان صاحب کہ اس استماع کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتے اور کیا لاہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آج کی مجلس میں ہم کچھ اہم نقطوں پر غور کر لیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً یہ اجتماع انشاءاللہ بڑا کارآمد المفید اس کے بہت سے پہلو تو مولانا سلمان صاحب اس طرح بیان فرما چکے ہیں کہ مجھے ان کے ارادے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت مولانا کے فیوز اور برکات سے ہمیں, ہمیں ہمیشہ گہرور رکھے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے البتہ چند مختصر نکات جو میں حضرت مولانا کے بارے میں اپنی فہم ناقص سے سمجھتا ہوں وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت ارض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ بات ابھی مولانا سلمان صاحب نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو جامعیت کا ایک ایسا مقام عطا فرمایا کہ کسی دنیا میں جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا کسی خاص دائرے میں کام ہوتا ہے دوسرے دائرے سے ان کی نگاہ کٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی الح نے ان کو جامعیت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کی بنیادی سبب میری ناقص رائے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دلال نے ان کی شخصیت کی تکوین اور تربیت اس ماحول میں فرمائی کہ جس میں علم برائے علم کوئی چیز نہیں علم و فضل کے شناور دنیا میں بہت پیدا اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مسی محمد شفیع صاحب قدس صلی اللہ تعالی صدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تنہا علم گمانا دانسٹر جان لینا کسی بات یہ میں فضیلت ہوتا تو ابلیس آ افضل الخلائق ہوتا اس لیے کہ علم کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں علم اس کے پاس بہت اور روایت اگرچہ بہت زیادہ پکی نہیں ہے لیکن مشہور بہت امام راضی رحمت اللہ علیہ کو بھی جاتے جاتے دنیا سے نصرت ہوتے ہوتے امام راضی کو بھی عقلی دلائل کی بنیاد پر شکست دے گا تو علم کے اعتبار سے ابلیس سے بڑا علم شاید کسی کے پاس ہو امبیا کرام کو چھوڑ دو بلکہ حضرت مولانا اشفری صاحب خانگی کر صلی اللہ تعالی سر کا یہ مجھے محفوظ یاد آ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس تین آئن ہیں وہ عالم بھی بہت بڑا ہے عارف بھی بہت بڑا ہے معرفت بھی عارف بھی عارف اس لیے ہے کہ جس وقت جنت سے نکالا جا رہا ہے تھپکارا جا رہا ہے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالی سے دعا کر لی کہ اب بے انضر علایوں میں لوگ یہ معرفت اس کو حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی مغلوب الغضب نہیں ہوتے اور اگر مانگی او چیز دینے کے لائق ہوگی تو اس حالت میں بھی جب تم مجھے نکال رہے ہیں وہ بھی دے دیں گے یہ معرفت بھی اس کو حاصل لہذا عالم بھی تھا عارف بھی تھا اور فرمایا عاقل بھی تھا اس لیے کہ اگر اس کی عقلی دلیل کا جواب تلاش کرنا چاہو اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من ملنا رہی وہ خلق تو مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی ظاہر ہے وہ آگ کے مقابلے میں کم تر ہوتی ہے لہذا بجائے اس کے کہ مجھ سے سجدہ کرایا جائے آدم کو چاہیے یہ, یہ تھا کہ آدم سے سجدہ کرایا جائے مجھے تو اقلی اعتبار سے اخلی دلیل بظاہر بڑی پکی تھی تو فرمایا کہ تین آئن تھے یعنی عالم بھی تھا عارف بھی تھا بھی تھا ایک عین کی کمی تھی وہ عاشق نہیں تھا عشق نہیں تھا تو عشق اگر ہوتا تو یہ جان لیتا کہ جب میرا مالک مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ چاہے مجھے دیکھنے میں مجھ سے کم تر معلوم ہو لیکن جب میرے خالق و مالک حکم دے رہا ہے تو مجھے سجدہ کرنا ہی چاہیے اور یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ صبح اصل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر فب تو در حقیقت علم اگر تنہا انسان کی فضیلت کا معیار ہوتا تو شیطان اور ابلیس بہت بڑا افضل بہت بڑی افضل مخلوق آج بھی علم و فضل کے ایسے شناور آپ کے اس ملک میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں موجود ہیں کہ علم تفسیر علم حدیث اور علم فقہ اس کے ایسے جاننے والے کہ جو ہمارے معروف علماء ہوتے ہیں ان کی اگر ان کی وہ تحریریں پڑھیں اور اس میں حوالے دیکھیں تو ایسی ایسی کتابوں کے حوالے ملیں گے جو کبھی علماء کرام نے دیکھی بھی نہیں یہ سارا علم حاصل ہے لیکن اس وہ علم کس کام کا جو انسان کو ایمان کی دولت بھی عطا نہ کر کہ جس کے سمندر میں انسان غوطے لگائے اور اس کے لب بھی کرنا ہو ایسے علم سے کیا فائدہ یہاں لہٰذا میرے والد ماجد مان اللہ تعالی خدو فرمایا کرتے تھے کہ تنہا علم میں یار فضیلت نہیں ہوتا خشک علم خردرا علم ایسا خشک اور خردرا علم جس کے پیچھے عشق نہ ہو محبت نہ ہو تقوی نہ ہو عمل نہ ہو درد اور سوز و گداس نہ ہو وہ علم کسی کام کر اور علم کا فیض نہیں پھیلتا اس کا فائدہ نہیں پہنچتا اس علم وہ علم فتنے اٹھاتا ہے فتنے جگاتا ہے فتنے دباتا نہیں اس واسطے کہ اس علم کے پیچھے عشق کی طاقت نہیں ہے اس علم کے پیچھے عشق اس کی اسٹیم نہیں ہے وہ جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ علم بے کار مولانا رومی ربت فرماتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بہت علم را برتن زنی مارے بہت علم را بر دل زنی یار ببت علم کو اگر اپنے جسم کے اوپر استعمال کرو تو وہ صاف ہے اور اگر علم کو دل کے ساتھ استعمال کرو گے محبت عشق کے ساتھ استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ تلو کی خشیت کے ساتھ استعمال کرو گے تو وہ علم یار ببت وہ تمہارے لیے دوست ہے دنیا کے اندر بھی اور آفرت وہ غلط مارانا عبد ص اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا لیکن علم کی روح کے ساتھ کہ جس میں خشیت ہے جس میں انابت ہے جس میں توازو ہے جس میں سادگی ہے جس میں عمل ہے جس میں تقویٰ ہے جس میں امت کے لیے تڑپنے کی امنگ ہے وہ علم عطا فرمائے تو یہ جو فیض پھیلا ہے چار دانگ عالم میں یہ محض حروف و نقوش کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے وہ ان کا سوز و گداس تھا جو رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک کے ساتھ سامنے گڑ گڑانے کے نتیجے میں جو سوز و گداس اللہ تبارک بادار نے ان کو عطا فرمایا اس کا نتیجہ تھا اور یہ وجہ ہے کہ سارے کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد اور پھر ان بزرگوں کے پاس حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتہ اللہ علیہ حضرت مانا سیر حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مانا شاہد القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ حضرت مولانا حضرت مولانا احمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں مطالعہ متعلق ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کے علم کو جو سیکل کیا سیکل کرنے کے نتیجے میں اس کو جو جلا بخشی اس سے چارا عالم جگمگا تو پہلی وجہ یہ ہے لہٰذا پہلا سبق ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے ان کی حیات پہ یہ بات ہے وہ یہ کہ علم پر گھمن کرنے کے بجائے حروف و نقوش پر گمن کرنے کے بجائے اپنے علم کو کی تصدیق اور توسیق اور اس کی سیکل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ والا اس کے علم میں جڑ پیدا کرتا ہے سیکل پیدا کرتا ہے تب اللہ تبارک وطالعہ اس علم سے کی خوشبو سے سارے دنیا کو محتر کر اگر یہ جڑ پیدا نہیں ہوئی یہ سیکل پیدا نہیں ہوا صرف الفاظ سیکھ لیے معانی سیکھ لیے ووکیبلری بہت زبردست ہو گئی بہت سی زبانیں کہنی آ گئی بے شک حضرت علامہ حضرت ہمارے حضرت مولانا علیمیا قدم صلی اللہ تعالیٰ صدی اللہ نے ادب میں وہ مقام بخشا تھا کہ بڑے بڑے عرب ان کے لیے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب لوگ ایسا نہیں لکھ سکتے جیسے اللہ تعالی نے ان کو صلیقہ تحریر عطا فرمایا تھا لیکن بہت بڑے بڑے ادیب گزرے وصاحت و بلاغت کے بہت شناور گزرے انہوں نے یہ خدمات کیوں انجام دے دی جو حضرت مولانا سے اللہ تعالی نے لی اس لیے کہ وہ حروف و نقوش تھے جو کان سے ٹکراتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ حروف جو دل سے نکلتے ہوں ان سے ازدل خیزت بردل ریزت وہ ہیں جو انسان کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں نے پہراؤ تو پہلا سبق حضرت مولانا سے ہمیں یہ ملتا ہے اور پھر یہ بھی عجیب بات مجھے یاد آ گئی بڑے کام کی بات یاد آ گئی کہ میں نے کہ علم کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر کے اپنی تزکیہ جس کو قرآن کریم کی اصل میں تزکیا کہتے ہیں وہ کرائے بغیر انسان کے علم میں برکت نہیں ہو لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے تزکیے کی لائن اختیار کر لی جس کو قرف عام میں تصوف کہتے ہیں یا طریقت کہتے ہیں تو وہ کسی گوشے میں جا تھا۔ اور اس نے جا کر دعوت و ارشاد کا جو کچھ اپنے محدود حلقے میں کام ہے وہ کرنا شروع کر دیا مانا سلمان صاحب نے بڑے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ بات تو پہلے لیکن حضرت مولانا قدم اللہ تعالی سر رہو اس بات سے بے نیاز تھے ان کے دل میں تو ایک آگ سلگی ہوئی تھی کہ امت محمد اعلی صاحب السلام کی صلاح و فلاح کا کیا راستہ ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے پیری مریدی کا جو عام تصور ہے یا عام طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے مسائل, مسائل کے مسائل کی طرف ہماتن متوجہ ہے اور مجھے ایک مرتبہ ایک مکتوب میں تحریر فرمایا میں نے خط لکھا تھا حضرت مارانا کی خدمت میں اور اس میں میں نے کبھی کبھی میں اپنے ذاتی معاملات میں مشورے کرتا تھا روز مارانہ سے میں نے میں پاکستان کی اسلام نظریاتی کونسل کا رکن تھا اور حالات کچھ ایسے پیش رہے تھے کہ مجھے وہاں پر طبیعت میں اطمینان نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس امید ماہوم میں کہ اسلام کے قوانین کا نفاذ پاکستان میں کرنے کی کوئی کوشش میں حصہ لگ جائے اس امید میں میں نے اپنے پڑھنے لکھنے کا کام کو بہت نقصان کیا تو حضرت مارا نے اس کے جواب میں مجھے خط میں لکھا کہ نہیں میں تمہیں یہ مشورہ نہیں ہوں اور تم بدستور یہ کام جاری رکھو پھر ایک واقعہ لکھا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ معروف صوفی بزرگ ہیں ان کا مقولہ لکھا کہ ان کا مقولہ ہے کہ اگر شیخی کنم ہیج پیرے مریدے در دنیا نہ اگر میں پیری کرنا شروع کروں پیر بن کے بیٹھ جاؤں تو کوئی کسی پیر کو دنیا میں کوئی مرید نہیں ملے گا یہ دعوی کروایا اگر شیخی کنم مر... ہے پیرے در دنیا مریدے نہ یادت لیکن مرا کارے دیگر فرمودان و لیکن مرا کارے دیگر فرمودان اگر یہ پیری کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید کسی کو کوئی مرید نہ ملے لیکن مجھے اللہ نے کسی اور کام کے لیے حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ کار دیگر جس کی طرف خواجہ وز صاحب نے اشارہ فرمایا یہ کار دیگر یہی تھا کہ حکمرانوں کو صحیح اسلامی شریعت کی طرف لانے کی مخلسانہ کوشش یہ اس واسطے تم کرتے رہ تو حضرت مولانا کو اللہ تعالی نے تذکیہ اور تصوف و طریقت کے جو محاسن تھے ان سب سے پوری طرح آراستہ فرمایا جس کا کچھ نقشہ آپ نے مولانا سلمان صاحب کی تقریر میں سنا لیکن اس کے باوجود عالم اسلام کے تمام سلگتے ہوئے مسائل میں حضرت علامہ مولانا کا حصہ اس طرح موجود ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے لیے میسا لے رہا ہے دوسری بات دوسرا نکتا جو میں اس میں سبق لینا ہے وہ یہ کہ دنیا میں عالم بہت آج بھی کوئی کمی محقق بھی بہت ہے دائی بھی بہت اور دعوت کی جماعتیں بھی بہت ہیں یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے لیکن اکثر و بیشتر یہ کتنے کام ہیں یہ کسی ایک ہلکے کے اندر آور ہو رہے ہیں کوئی ایک ہلکا ان سے بن رہا ہے لیکن مجموعی فضا کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پاتے بلکہ بعض اوقات یہ جتنے مختلف کام ہو رہے ہیں یہ خود ٹکڑیوں میں انسانوں مسلمانوں کے روح ٹکڑیوں میں بانٹ لیا یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے یہ فلاں گروہ کا آدمی ہے یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے اس طرح گروہوں میں انسان مسلمانوں کو بانٹ کر یہ کام ہو رہے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امت محمدی علیہ صاحب السلام کے راستے کو تحقی تحفظ کا جو کام ہونا چاہیے تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ یہ ہے میرے والد ماجد حضرت صلی اللہ تعالی صدر حضرت مارانا وقی احمد شفیع صاحب بڑی کام کی بات ایک ساتھ فرمایا کرتے تھے اور عجیب بات ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مارانا کے ساتھ ملاقاتیں بہت کم ہوئی دو تین لیکن میرے والد ماجد جب کبھی حضرت مولانا کا نام آتا تو یہ لفظ ضرور استعمال فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موفق من اللہ بنائے موفق من اللہ بنائے تو وہ فرماتے ہیں حضرت والد صاحب کہ دیکھیے جب کسی مشترک منزل کی طرف لوگ رواں ہوتے ہیں منزل ایک ہے اس منزل تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں ایک راستہ ادھر سے جا رہا ہے ایک راستہ ادھر سے جا رہا ہے ایک ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے ادھر سے پھر کے جا رہا ہے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں تو اگر ایک شخص نے ایک راستہ اختیار کیا تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے اس راستے پر چلے بے شک لیکن اگر کسی نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جو پہنچا رہا ہے اسی منزل تک تو اس کو متعور نہ کریں کہ تم نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا بلکہ یہ سمجھے کہ اس نے بھی اسی منزل کا وہ بھی اسی منزل کا راہی ہے اس نے بھی وہ, وہ راستہ اسی منزل تک پہنچنا ہے لہٰذا راستہ مختلف اختیار کر لیا تو کیا لیکن آج ہم لوگوں نے مختلف راستے اختیار کیے تو ہر میں سے ہر شخص نے اپنے اختیار کیے ہوئے راستے کو بداتے خود منزل بنا لیا نتیجہ اس کا یہ کہ دوسرے راستے سے اگر کوشخص اسی منزل پر آ رہا ہے تو وہ غیر ہے وہ پرایا ہے وہ اپنا نہیں ہے وہ متعین ہے وہ قابل ملامت ہے اس کے اوپر اعتراضات کی بوچھار ہے یہ ہے جس نے ہمیں مختلف فرقوں میں گروہوں میں پارٹیوں میں جماعتوں میں بانٹ دیا اللہ دل دلالگو نے جن چند سعید روحوں کو اس حقیقت کے ادراک کی توفیق عطا فرمائی ان میں حضرت مولانا کا نام فرق ایسی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہمارے ممبر تھے کوئی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہم میں سے تھے اور ہر گروہ یہ کہا کہ ہم میں سے تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ حقیقت پہچانی کہ منزل سب کی اللہ دل دلح کی رضا اس رضا کو حاصل کرنے کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے کسی نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہوا بھی وہ بھی میرا ہی ہے کسی نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہو وہ بھی میرا ہی ہے محض اس وجہ سے کہ اس نے کوئی راستہ دوسرا اختیار کر لیا ہے میں اس کو اپنا پرایا نہیں کہوں گا لہذا ان کی محبت ان کی ہمدردی ان کا تعاون ہر ایک سے ہے اور باضابطہ انسلاب کسی سے نہیں یہ طریقہ حضرت مارانہ علی میاں رحمتہ اللہ علیہ کا عمر بھر کا طریقہ آپ دیکھیں گے جب ضرورت پیش آئی تو ایک وقتی طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی بنے اور اس کے تحت عظیم خدمت بھی انجام دی لیکن مستقل طور پر کسی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے دوسرے جماعتوں سے اور دوسرے گروہوں سے کاٹ لینا یہ طریقہ حضرت مانا نے ساری عمر کبھی نہیں اپنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ہر طبقے میں مقبولیت بخشی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی نظام کوئی اختلاف کوئی پھوٹ پیدا ہوتی سب سے ان کا ان کا جلتا اور جب اس نظام اختلاف یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس سے مدد دینی چاہیے یہ سوال سامنے آتا تو سر تاریخ اگر مرانا کرنا یہ مرانا ہے مارنا کی شخصیت ہے جو اس اختلاف کو دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے مگر آج ان کے اٹھ جانے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہی بات ہوگی کہ قویت الولہ ابا حسن اللہ قویت الولہ ابا حسن اللہ جس کو تصرف کر کے زبان نے ردت الولہ ابا بکر اللہ لکھا تو آج یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی حیات طیبہ سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ یہ کہ ساری امت مسلم ٹھیک ہے کچھ اختلافات بھی ہوں گے نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے عملی اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا کے لیے اختلاف کو اختلاف کی جگہ پر رکھو اور اس کو اب مسلمانوں کی کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹنے کا ذریعہ نہ بناؤ یہ دوسرا سبق ہمیں حضرت مولانا کی حیات طیبہ سے ملتا ہے تیسری بات وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو دو چیزوں میں ایک عجیب توازن اور امتزاج رکھنے کا شلیقہ بخشا تھا ایک طرف یہ کہ کلیم حق جہاں پر کہنا ضروری ہو وہاں کلیم حق کہنا ہے دوسری طرف یہ کہ کلم حق کے ذریعے کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا کلیمائے حق کہنا ہے کلیمائے حق ایک واضح ہے ایک نصیحت ہے ایک ہمدردی کا پیغام ہے یہ کوئی لک نہیں ہے کہ جس کو مار کر اپنی رنجشوں کا بخار نکالے گا یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ایک فریضہ ہے لہذا ایک طرف کوئی شخص مولانا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی مسئلے میں انہوں نے مداحنت سے کام لیا کسی مرحلے میں مداہنت سے کام لیا لیکن ساتھ ہی جب کسی سے بات کہی تو اس کے دل میں اتر کر کہی اس کی محبت شفقت اور خیرخاہی دل میں لے کر کہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبول کرنے والا قبول کر لے نہ بھی کرے تو کم از کم فتنہ پیدا نہیں کرے حضرت شیخ الاسلام اللہ مشق اللہ مصعب اور صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات فلنگ فرمائے ان کا ایک فکرہ یاد آ گیا اور بڑے کام کا مجھے تو اس نے بڑا فائدہ پہنچایا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں کر لیکن تین سڑکیں ہیں پہلے کہ بات حق ہو یہ کہ نیت حق ہو تیسرا کہ طریقہ حق ہو تو اگر کہیں دیکھیں آپ کے حق کہنے سے کوئی فتنہ پیدا ہو گیا لڑائی جھگڑا کھڑا ہو گیا تو یقین کر لو کہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات مضبوط تھی یا تو بات حق نہیں تھی یا نیت حق نہیں تھی بات حق تھی لیکن کسی بری نیت سے کہی گئی تھی اپنے آپ کو شو آف کرنا مقصود تھا اپنے آپ کو پڑھانا مقصود تھا دوسرے کو گرانا مقصود تھا نیت خراب تھی یا اگر نیت بھی صحیح تھی تو طریقہ صحیح نہیں تھا اگر طریقہ صحیح ہوتا نیت بھی صحیح ہوتی بات بھی ہوتی فتنا پیدا نہ کرتی کبھی نہ کبھی کوئی اثر دے جاتی فتنا پیدا نہ کرتی تو علامہ حضرت مولانا کی تحریر دیکھ لیجیے تقریر دیکھ لیجیے ان تین باتیں آپ کو ایسی نمایاں نظر آئیں گی کہ شاید ہی کہیں اور نظر آتی ہیں کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی تو ہم لوگ اپنی دعوت میں اپنی تبلیغ میں اپنے کام میں اگر یہ راستہ اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں تیسرا نقطہ جو میں تیسرا یا چوتھا اس مختلس وقت میں یاد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے حضرت مولانا کو جس دھلی ہوئی فکر سے نوازا تھا سلامتی فکر کے تھا اس کا ایک مظہر یہ تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانا اس عصر حاضر کے ایک عظیم دائی تھے عظیم مسلم اس ماضی قریب میں آپ مسلمین اور دائیوں کی ایک ایک فیرس پر نظر ڈال کر دیکھیے تو بسا اوقات بہت سے لوگوں کے کام میں آپ کو یہ بات نظر آئے کہ انہوں نے ایک ابھرتے ہوئے طوفان کی طرح بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کر اپنا دیوانہ بنایا یعنی اپنا مسخر کر لیا لیکن اس تسخیر کے نتیجے میں وہ جو جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا وہ عام جمہور امت سے کٹ کر ایک الگ طبقہ اختیار ایک ایک کئی مثالیں آپ کو ماضی قریب میں ایسی ملے گی کام دعوت کا شروع ہوا اصلاح کا شروع ہوا اور میں نیت پر کسی کے حملہ نہیں کرتا صحیح نیت سے ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہوا یہ جو انہوں نے اپنا ایک گروہ تو جمع کر لیا جو ان کا مدہ ہے ان کا کلمہ گو ہے ان کی فکر کو آگے بڑھانے والا ہے لیکن اس گروہ نے اپنے آپ کو عام جمہور امت کے جو دھارا ہے اس سے الگ کر کے وہ ایک طریقہ کار ہونے نے اختیار اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دعوت ہوئی ایک مخصوص طبقے تک محدود رہی اور لیکن وہ مخصوص طبقہ امت کے عام جمہور سے ہٹ گیا اور کٹ گیا دونوں میں منافرتیں پیدا ہو گئی دونوں میں تان و شروع ہو گئی دونوں میں ملامتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور امت کو بحث مجموعی فائدہ پہنچنے کے بجائے افتراق کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ کیا تھی بنیادی وجہ یہ میں اس پر آپ سب حضرات سے بڑی ادب سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں میرے نزدیک اور سارے ان حضرات کے کام کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دعوت کے کام دعوت کے کام کو کے ساتھ اپنی ذاتی نظریات کا ایسا تیوند لگا لیا کہ وہ ان کی دعوت کا جزوے لائن فت بن گیا دعوت جب کسی کو دی جاتی ہے اسلام کی تو اس اسلام کی دی جاتی ہے جو جس کو سواد آزم سواد آزم جس کو اسلام بع اوقات کسی شخص کے دل میں خیال آتا ہے کہ مطلب آدم غلط راستے پر انہوں وہ اپنے طریقے پر ایک رائے رکھتا ہے یہاں تک بھی شاید اتنی بری بات نہ ہوتی اگر چاہے یہ بھی بری بات جیسا حدیث ابھی سنائی مولانا سلمان صاحب نے آپ کو کہ من چل جا چل لیکن اگر فرض کرو وہ اپنے حد تک محدود رکھے اس رائے شاز کو تو ابھی کوئی اتنی بری, بری بات نہیں لیکن وہ اپنی دعوت اپنی جماعت اور اپنے حلقے کی بنیادی دعوت کا اس کو جزوے لاین فخت بنا دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دوسرے جمہور امت سے کٹ کر ایک الگ سرقہ بن جاتا ہے۔ الگ سرقہ بننے کے نتیجے میں وہ دعوت کا جو ہمگیر پیغام ہونا چاہیے تھا اس کے جو امت کے اوپر اثرات ہونے چاہیے تھے اس سے وہ خود بھی محروم رہتا ہے اور اپنے متدین کو بھی محروم کرتا ہے حضرت مارانا سید ابو الحسن نگوی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا. کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ماضی قریب میں ان کا نام دایا حق میں سر سرس ہے اور ان نے جو دعوت دی وہ دعوت ہم انقلابی دعوت تھی الحمدللہ اس نے عرب و عجم کے اندر اپنے اثرات پھیلائے لیکن کسی مرحلے پر حضرت مولانا نے اپنی دعوت کو کسی ایسے نظریے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جو جمہور سے ہٹا ہوا کسی بھی مرحلے پر آپ دیکھیں گے کہ انہیں کسی ایسے نظریے سے وابستہ نہیں کیا جو جمہور سے ہٹا ہوا وہ ہمیشہ جمہور کے راستے پر وہ راستہ جس کو سرکار تو عالم صلی اللہ صن فرمایا ماں نے آلے ہی واسطہ آ گئی اچھا سوال اسی راستے کو مضبوطی کے ساتھ کھانے رہے زمانے کی ضروریات سے ان سے زیادہ کوئی جاننے والا زمانہ کی ضروریات کا نہیں تھا کوئی شخص دوسرے کو تانا دے سکتا ہے کہ یہ مولوی ہے اور زمانے کی ضروریات سے واقف نہیں لہذا ایسی بات کہتا ہے لیکن حضرت مولانا علی میاں کو کوئی شخص یہ تانا نہیں دے سکتا جو زمانے کے حالات سے بے خبر کرے زمانوں کی ضروریات سے نا, سے نا واقف کرے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی اپنے کام کے دوران کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو جمہور امت سے ہٹا ہوا اور خاص طور سے ایک بیماری ہمارے دور میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ساری دنیا میں احتساس کا زمانہ ہے اسپیشلائزیشن کا جو آدمی ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئرنگ کی کے بارے میں کوئی رائزہ نہیں کرتا انجینئر ہے تو ڈاکٹری کے بارے میں کوئی نامزی نہیں کرتا ایک آدمی کی ایک فیلڈ ہے اس کے اندر اگر وہ ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے فیلڈ میں بھی ماہر ہو لیکن اسلام کے بارے میں اور خاص طور سے فقہ کے بارے میں یہ ایک عام وبا پھیل گئی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی دین کی خدمت انجام دی ہے بڑی اچھی دی ہے اپنے اپنے دائرے میں اچھی خدمت انجام دی ہے تو وہ خود یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ میں نے دین کے اس دائرے میں بہت عظیم خدمت انجام دی ہے لہٰذا فقہ کے اندر بھی میرا مقام بہت غلط ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فقہ کے اوپر بھی عمل جراحی شروع کر دیتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو عمل جراحی ہوتا ہے تو وہ بجائے مسلموں کو جوڑنے کے مسلمانوں کو جوڑ کر متحد کرنے کے مسلمانوں میں اختراق پیدا کرتا ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتا ہے اس لیے کہ ایک سوچا سمجھا مسلمہ نظریہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے امت اس کو مانگتی آ ہے ایک شخص نیا اٹھا اس نے کہا کہ صاحب نہیں یوں نہیں ہے یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا اگر جمع بنیفا کی تکلیف نہیں کرتی وام صاحبی کی نہیں کرتی تو ضروری کہ اس آدمی کی بھی کرے لہذا وہ دوسرے لوگ اختلاف کریں گے جب اختلاف کریں گے تو دو طبقے میں بٹ گئے دو حصوں میں بٹ کر معاملہ ختم نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ دعوت کا کام جو اچھا کام کیا تھا بڑا اچھا تھا اپنی فیلڈ کے اندر اس کے آسار بہتر تھے نتائج اچھے تھے لیکن اس کے ساتھ جب یہ اپنے آپ کو فقیر بنا لیا اور ایسے خیالات خیال کا اظہار کر دیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اختلاف اور انتظار پیدا ہوزرت مولانا کی بات سنیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ اللہ نے ان کو علم و فضل کا جو مقام بخشا تھا اگر وہ کبھی وہ علم و فضل کا جو معیار ہے وہ صرف ادب تاریخ اور تفسیر حدیث تک تو محدود نہیں تھا فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلی مقام بخشا تھا اگر وہ کبھی کوئی فقی کے حیثیت سے بات کہتے تو اتنی بے بنیاد تو نہ ہوتی کہ وہ تو لوگ کہیں کہ صاحب بھی مانا لی میں نے کیا بات کہہ دی لیکن ساری عمر فطح کے معاملے میں کبھی کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال ساری عمر کبھی زبان سے نہیں نکال اور ضروریات, ضروریات زمانہ کے احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مطلب مکہ مکرمہ میں حاضر تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے مجھ سے بڑی محبت اور بڑے بڑے شفقت فرما دیتے تو سلسلہ کلام کے دوران فرمانے لگے بھائی آج کل جو ہے وہ حالات ایسے طرح ہو گئے ہمیں فقہ میں بات کرتے ہوئے تو ہمیں ڈر لگتا ہے ہم فکا کے بارے میں تو کوئی بات کرتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ فقہ کے کام میں مشغول ہیں ان کو کچھ مشورے ضرور دے دیتے تو, تو آپ لوگ کیونکہ فقہ کے کام میں مشغول ہیں تو اس واسطے ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس پہ ذرا غور فرما لیجیے مجھے مجھے کوئی جزم نہیں ہے میں محض مشورے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ غور فرما لیجئے کہ حالات زمانے کے اتنے بدل گئے کہ اس میں کسی ہر معاملے کے اندر لازمن کسی ایک ہی فکا پر جمور کرنا بعض اوقات امت مسلمہ کے لیے تنگی کا سبب بن جاتا ہے تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے علیحیر الناجزہ کے اندر خواتین کے لیے راستہ نکالنے کی خاطر وہاں مالک کے قول پر فٹوا دیا یہ بتائیے کہ آپ کا اگر اس طرح کے جو اور مسائل عام امت کے سامنے ہیں اس میں اگر کسی اور امام کے قول پر سطوا دے دیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں اس طرح بات کی میں ان کا اپنا شاگرد کے درجے میں بھی نہیں اور وہ اتنے بڑے عالم لیکن یہ کہہ رہے ہیں اس میں اس طرح اگر کر لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں تو میں نے عرفیہ حضرت یہ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاموی رحمتہ اللہ کو نصیحت فرمائی تھی فتوا کے اندر موجود ہے بادحا میں لکھا ہوا ہے حضرت گنگوہی نے اپنے زمانے میں نصیحت فرمائی تھی حضرت خانحمۃ عبداللہ علیہ کو کہ بھائی معاملات کے سلسلے میں خاص طور پر لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے ایم ای با میں سے جس کسی کے یہاں کوئی سہولت ملے اس کو پیار کر لینا حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرے علم نہیں تھی یہ بتاؤ کہ یہ پھر یہ طریقہ صحیح ہے میں نے کہا میں تو آپ کو حضرت گنگوئی کا حوالہ دے رہا ہوں تو میں اگر یہ بات ہے تو ہمارا کام چل گیا اگر یہ بات ہے تو ہمارا کام چل گیا یہی لفظ استعمال کر رہا کہ اگر یہ کام ہے تو میں اس طرح جو زمانے کے حالات سے ضروریات ہے اس کے مطابق کام یہ مجھ سے تو بات ہوئی لیکن آپ میرے خیال میرے کم از کم علم میں نہیں ہے مولانا سلمان صاحب تقدیف فرما سکتے ہیں جنہوں نے فقہ کے موضوع پر کوئی تحریر لکھی ہو یا کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہو حالانکہ پوری طرح اس کے اہل تھے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے, میرے کام کا ایک دائرہ ہے میرے کام کا ایک راستہ ہے میں اس پر چل رہا ہوں اور اس کے اوپر چلتے ہوئے میں ضروری نہیں کہ ہر فیلڈ میں اپنی اپنے اختصاص کا دعویٰ کروں یا ہر فیلڈ کے اندر اپنی رائے ضرور ظاہر کروں کیونکہ اگر کردی اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف ہوئی تو وہ دعوت کو بہسے تھے مجبور نقصان پہنچے تو یہ اگر ہم طرز عمل اختیار کر لیں اب دیکھیے ایک شخص ہے اس نے عیسائیت کی تردید کے اندر بڑا زبردست کام کیا اور اس سے بڑا فائدہ پہنچا بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالی نے اس سے خدمت لی اللہ تعالی اس کو جلائے فرمائے لیکن عیسائیت کی تردید میں کام کرنے کے ساتھ ہی وہی سمجھ لیں کہ کی کیونکہ عیسائیت کی تردید میں میں نے پادریوں کو شکست دی ہے لہٰذا مجھے فکے فکا کے اندر بھی درد اور کمال حاصل ہو گیا ہے تو یہ غلط فہمی کی بات ہے تو حضرت مارانا کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس رکھا دوسری بات اسی فکری مسئلہ کے سلسلے میں یہ تھی کہ ایک طرف تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جمہور امت سے ہٹنا نہیں دوسری طرف یہ کہ اپنی رائے کا اظہار کر کے فتنہ پیدا کرنا نہیں اگر کہیں دوسروں سے رائے مختلف ہو تو ٹھیک ہے کسی شخص کی اگر رائے اپنی ذاتی ہے تو اپنی ذاتی حد تک اس کو محدود رکھیں اور امت میں فتنہ پیدا نہ کریں امت کے اندر اشتراک پیدا نہ کرے اس رائے کی بنیاد پر آدمی خود اپنے طور پر اس کے اوپر عمل کرتا رہے دوسروں کو اس کے اوپر مجبور کرے تو یہ بات صحیح نہیں خاص طور سے امور مستحد سیاہ میں اور یہاں غزل رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفی صاحب بار بار یہ بات اچھا فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھیے امر بل اور نہ ہی انل کا فریضہ مجتحد فی امور کے اندر نہیں ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ صرف مجمع علیہ مسلمات دین کے بارے میں ہے لہذا اگر ایک شخص کسی مستحد فی مسئلے میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے تو اس, اس کو متعون کرنا یا اس کو دعوت دینا کہ نہیں تو یہ چھوڑ میرے راستے پر آ یہ کوئی تبلیغ کا امر بال معروف اور نہل کا کا نہیں ہے لہذا اس کو مقصود بنا لینا اس کو کر لینا یہ حضرت مولانا کی عام مزاج سے ہٹی ہوئی بات تھی اور اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا نفع لگا ان کی دعوت سے پہنچایا آخری بات یہ کہ ایک طرف تو یہ طرز عمل ہے دوسری طرف یہ کہ اختلاف اس دنیا میں بہت ہوتے ہیں کوئی دو آدمیوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہیں وہ کھربوں انسان پیدا ہو گئے چہرے ایک جیسے نہیں ہوئے تو مزاج بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ایک جیسی نہیں ہوتی سمجھ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی لہٰذا اختلاف جب تک سہن کے سانچے مختلف ہیں تو رائے میں اختلاف بھی ہوتا رہے گا لیکن اختلاف کی حدود ہے کوئی اختلاف ایسا ہے جو کفر و اسلام کا اختلاف کوئی اسلام ہے, کوئی ایسا ہے جو حق و باطل کا اختلاف ہے کوئی اختلاف ایسا ہے جو اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے کوئی اختلاف ایسا ہے جو مشرب کا اختلاف ہے کوئی اختلاف ایسا ہے جو مذاق کا اور غوق کا اختلاف ہے ہم لوگوں نے بکثرت یہ کر لیا ہے کہ ان اختلافات کی درجہ بندی دیے بغیر سارے اختلافات کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر یعنی اتحادی اختلاف جو ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی زبردست رد عمل ہوگا جیسا کہ ایمان و کفر کو باطل کے اختلاف میں ہوگا اس کے نتیجے میں لڑائیاں جھگڑے اور فطرے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اختلاف مختلف رکھے ہیں تو طریقہ بھی مختلف رکھے ہیں ہر ایک اختلاف کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہے اب ایک طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو کفر کے فتوے ہی لئے پھرتے ہیں لہذا قادیانیوں کو کاثر قرار دے دیا تو یہ غلط بات ہے جس نے جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے حضرت مولانا عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے اوپر پوری کتاب تعریف فرمائی اور ان کے کفر کو دو اور دو چار کر کے واضح فرمایا لیکن جہاں دوسرے اختلافات فروئی اختلافات کا معاملہ آیا آج تک مولانا نے کہیں کوئی فتویٰ اس قسم کا کہ جس کے ذریعے کوئی فتویٰ یا کوئی رائے اس قسم کی ظاہر نہیں فرمائی کہ فروغ اختلاف کو ایک ہوا دے کر اس کو طوفان بنا دیا گیا ہو ان کا تعلق ہر ایک سے تھا تعاون البر ولا تقوع والا ان کے طریقے پر ان کا عمل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب باغی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا محاصلے میں لیا ہوئے پانی بند کیا ہوئے اور قتل کرنے کے ڈر پہ اس وقت کسی نے آ سے پوچھا حضرت اسمان نے غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ قبضہ کیا ہوا ان لوگوں نے مسجد نبوی کے اوپر بھی باغیوں نے تو آیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں انہوں نے اتنا زبردست بغاوت کی ہوئی ہے خلیفہ راشد کے اوپر خلاف اور اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے تو کیا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان احسنوں کا افسن ان اساؤ فرج کی سا اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو تم بھی اچھا کام کرو ان کے ساتھ تعاون کرو اس میں اور اگر برا کام کر رہے ہیں تو برے کام سے بچاؤ اپنے آپ کو اس وقت میں بھی جب کہ خون کے پیاسے ہیں لوگ خلیفہ راشد کی زبان سے یہ متوازن کا نکلتا ہے کہ اچھا کام ہے تو تعاون کرو اور برا کام ہے تو ہٹ یہ لیبل لگا دینا یہ تھپا لگا دینا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اب اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی اب اس سے بات نہیں ہو سکتی اب اس سے مذاکرہ نہیں ہو سکتا اب جس مزیز میں یہ ہوگا اس مجیز میں میں شریک نہیں ہو سکتا یہ باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور انہوں نے ہمارے امت کی صلاح و فلاح کا اس کے بخلی ہیں اور اس کے نتیجے میں قدم قدم پر ہم مطمون ہیں ہماری قوت جو ہے وہ ہوا منصورہ ہو کر رہ گئی اس کا واحد راستہ وہی ہے جو مولانا نے دکھایا تھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق را فرمائے مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنے خیر اپنے استقاق سے زیادہ وقت لے لیا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں مولانا کی کوئی جو مجلس مولانا کی یاد میں منعقد ہو رہی ہو اس میں مولانا کی زندگی کے ان اسباق کو ذکر کیے بغیر وہ مجلس نامکمل رہے اور اگر ہم اپنی زندگی میں ان کے اسم حسنہ سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں تو ان نکات کو ہمیں حرز جان بنانا ہوگا اور اس کے بغیر ہم ورہ تشدد اور افطراک کا شکار رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی حضرت مولانا کے حیات طیبہ سے یہ سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے مشن کو ان کی دعوت کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے واخر عوامی الحمد للہ